یا سین القرل حکین حکمت بھرے قرآن کی قسم المرسلین تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو على صراط مستقیم بالکل سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل لِتُنذِرَ قَوْمَمَّا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے محموم ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں وجال سد امین خوف سدم سہم لسل اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک دیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے میں تمو میں خوشی روی ہوں اج رنگ کری تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے دناتے ایسے شخص کو تم مغفرت اور با عزت اجر کی خوشخبری سنا دو اننا نحنو نحی الموت ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین یقینا ہم ہی ہمردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے اوسل مسنئین فقولوں جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تم الشن ان انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو سلوم ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وما اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں لو ان چپ نہ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی راکم مصرف رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو جس اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کا کہنا مان لو ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں وما لا أعبد فطرني وإليه ترجعون اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا اِدْنِ الرحمانو بِضُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خداِ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں اِنِّي عید اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا اب تم بھی میری بات سن لو قال يا ليت آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالی کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کہ میرے پروردگان نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے با عزت لوگوں میں شامل کیا ہے وما انزلنا علی قومی من بعدی من جنر من السماء وما کنا منزلین اور اس شخص کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی ان كانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو بس ایک ہی چنگار تھی جس سے وہ ایک دم بج کر رہ گئے ما من رسول كانوا به افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے جمی نو اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا وآیت لهم الارض المیتت احیائناها وآخرجنا منها حبا فمنہو یأکلون اور ان کے لئے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی ہم نے اسے زندگی آتا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کے خوراک یہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس زمین میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمیں پھوٹ نکلے فلاش کم تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اس پیدا وار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہے اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں لها ذلك اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل منازل اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنے کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے لشم س بہیلا کلو کی نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں ات حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فل الْفُلْكِ مشہور اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وہ خوم مَا میں اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے منا حين لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے وما من من ربهم إلا كانوا عنها اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں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 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا مسلمانوں تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تم صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو میں يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحدتا تأخذهم وهم یخصمون دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھار کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے این درمیان انہیں آ پکڑے گی فلا يستطيعون توصیتا ولا الہ اہلہم یرجعون پھر نہ یہ کوئی وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی ہمیں کس نے ہمارے مرقد سے اٹھا کھڑا کیا ہے جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی نخبرو اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہیں کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے فیشل جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے مت کی وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے لہم, فیہا فاکہت و لہم ما وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے سلام قولاً من رب رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا میں اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیتان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا دشمن ہے تم مستق اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے خونو چاقل اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے جہنچی تم چو یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا بیم تم تک آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے يَكْسِبُونَ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ عَلَى أَعْيُنِهِمْ الصِّرَاطَ فَأَنَّا <يُبصِرُون> اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا وَلَوْ نَشَاءُ عَلَى مُضِيَّاً وَلَا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسق کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں ومن نعمره الخلق افلا يعقلون اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی وما الشعر وما لَهُ انہوں قرآن اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تا کہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت انعاما فهم لها اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں لهم فمنها ومنها يأكلون اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے چناچے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے من دون يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے لا نصرهم وهم لهم جند حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا غرض اہ پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا پھر اچانک وہ کلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا وضرب لنا مثلا خلقه قال من ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب کہ وہ گل چکی ہوں گی نالی کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے الذي جعل لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سر سب درخ سے آگ پیدا کر دی ہے پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے کیوں نہیں؟ جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے انما اذا اراد ان يقول له كن فيكون اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے بس ہی غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخرکار لے جائے